کل شیین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ان یسنو نب سدور دعو سانی جی دوسرا دعوی جی سنو جب وہ دورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں اپنے سینے لکھو منو کو پردہ کریں اللہ سے چھپ جائیں اللہ سے اللہ سنو ہی نج تک جس وقت وہ پہنتے ہیں تو کیا اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا جس وقت وہ کپڑے اوڑھتے ہیں تو جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں نہ علی ممبزات اس لیے کہ وہ تو بہتر جاننے والا ہے یہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں جب وہ کپڑے پہنتے ہیں اوڑھتے ہیں تب بھی تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے مفسرین نے اس کی مختلف کل کی ہیں جی کہ مشرقین مشرے کرتے تھے تو سینے کو ذرا دورہ کر کے کرتے تھے اس طرح تفسیریں کی لیکن سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ امام بخاری نے نقل کی حضرت عبد اللہ ابن عباس کہ مراد اس سے مومنین ہیں جو خلوت میں بھی خلوت میں پہنچے ہیں گئے یا رات کو بستر پہ آئے ہیں تو وہ کپڑے نہیں اتارتے تھے اور وہ اتارتے تھے کپڑے نہ تو شرم و حیا سے نہ دورے ہوتے تھے یعنی اللہ سے حیا کر رہے اللہ سے حیا کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں کپڑے اوڑھتے ہو تو میں تو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو یہ دوسرا دعویٰ ہو گیا کہ عالم الغیب کون ہے اللہ وہ مامندا بتن فل عرضے اور نہیں ہے کوئی رینگنے والا زمین میں مگر اللہ پر ہے اس کی روزی یعنی اللہ پہ لازم نہیں ہے اس کا مینا یہ ہے کہ رازق سب کا اللہ ہے یہ میں ہے رازق سب کا کون ہے اللہ ہے اگر وہ عالم الغیب نہ ہوتا تو بے شمار مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتا بے شمار مخلوق کو روزی پہنچانا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عالم الغیب ہے وہ عالم مستقرہ اللہ جانتا ہے ہر دابا کے ٹھکانے کو یعنی دنیا میں رہنا جو دنیا میں کہاں رہتا ہے وہ مستعودا اور اس کے پہ جانے کی جگہ مرنے کے بعد کس جگہ رہنا ہے ٹھکانا بھی جانتا ہے دنیا میں مرنے کے بعد کہاں پہنچنا ہے اسے بھی جانتا ہے کل انفی کتاب مبین یہ سب کچھ کتاب مبین میں ہے یہ کہتے ہیں میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے آپ بتائیں کس کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھوں آپ اگر پرانی اردو سمجھ سکتے ہیں تو پھر حضرت شاہ عبد القادر محدث دلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ آپ پڑھیں اور اگر آپ کو پرانی اردو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے آپ اس ترجمے کو لے لیں اور وہ ترجمہ آپ پڑھیں جی یہ کوئی بی, بی ہیں یہ کہتی ہیں کہ میرے لیے میری فیملی کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو انہیں آفات سے مصائب سے دکھوں سے اللہ محفوظ فرما دے جی میں نے کئی مرتبہ کہہ دیا ہے کہ امام مشرے کو تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جی ایک مبلک سے کہتے ہیں فرعون کی لاش پر گوشت چڑھتا ہے مصری حکومت اس چوہے چھوڑتی ہے یہ سب باتیں جی کچھ بھی نہیں ہے یہ, یہ سب جھوٹی باتیں لوگ بناتے رہتے ہیں جی نبی تو شراب پر شفقت ہوتے ہیں پھر نے فرون کے لیے بد دعا کیوں کی یہ اس وقت بد دعا کی جب انہیں بذریعہ وہی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اب یہ ایمان قبولو نہیں کریں گے مشرق کو ظالم اور مجرم کہا گیا ہے ٹریکٹ مشرق کیوں نہیں کہا گیا ان الفاظ سے مراد تو تعویل ہوئی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس ظالم سے مشرق ہی مراد ہو کئی جگہوں پہ وہاں سے مشرق مراد ہوتا ہے لیکن ہر وہ بندہ جو غلط کام کرتا ہے وہ ظالم سمجھا جاتا ہے اللہ نے برائے راست کتنے نبیوں سے کلام فر حزموس سے بھی برائے راست کلام کیا اور معراج والی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برائے راست کلام کیا یہ جو ربانہ وسیعت کلّین ربہ ناب ادخلوم یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ نماز میں درود کے بعد سلام پڑھنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جی کوئی حرج نہیں ہے جی بنی اسرائیل نے آپس میں کیا اختلاف کیا تھا بنی اسرائیل نے تورات کے اس دعوے توحید کو ٹھکرا کے شرک کی رائے نکال دی تھی وہ شرک کی جو رائے نکالتے تھے اسی کو اختلاف کہا گیا اور پھر اللہ ایک اور نبی بھیج دیا کرتا تھا فرعون کی لاش کو ابھی تک مثالہ وغیرہ لگا کے محفوظ کر کے کیوں رکھ یہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ یہ جو لاش پڑی ہوئی ہے اسی فرعون کی ہے یہ کوئی نس نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے بس کہتے ہیں کہ یہ اس فرعون کی ہے انہوں نے مصر والوں نے اور کئی ڈمی بنائی ہیں اور کئی لاشیں انہوں نے اور بھی حنوت کی ہوئی ہیں ان کا اپنا تمدن ہے اپنی تہذیب ہے ان کی